بسم الرحمن الرحیم ورحمۃ الحمد علی محمد و علیہ وحمۃ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آگ مثلاً تمام واٹسپ گروپس واٹس ایپ گروپ اور باقی تمام واٹسپ گروپ کے بردانہ کو سمجھتے ہیں باقی سلامت کرتے ہیں فضائل الوید کا سلسلہ دراصل نمبر انسٹھ ففٹی نائن ابلک ٹونٹی تھری یعنی انسٹھ ابلی کے 23. یعنی کتاب صب میں سے تیئیسواں درس آپ حضرات کے مبارکان تا پہنچا رہا ہوں اور یہ کتاب صبین حضرت امیر کبھی سید المدان رحمۃ اللہ علیہ نے ستر احادیث پر مشتمل ایک کتاب حضرت مولا علی امیر المنی علیہ السلام کے فضائل میں آپ نے تحریر فرمایا ہے ان میں سے درس نمبر تیئیس سالوں کے مبارکان تا پہنچا رہا ہوں اس میں جو حدیث ترجمہ رہا وہ تین مختصر حادیث کا ترجمہ کر رہا ہوں بلکہ دو مختصر ایک حدیث نمبر اکتالیس اور دوسرا حدیث نمبر بیالیس اور یہ دونوں حدیث مولا علیہ السلام کے محبین کو خوشخبری دے رہے ہیں اور بہت بڑی خوشخبری دے رہے ہیں اور پہلے حدیث میں فرما رہے ہیں اس کی اہمیت بیان کریں یہ حدیث بھی جو ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے دو تین حدیث عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے اور یہی سلسلہ عظیث عبداللہ ابن مسعود رحمۃ اللہ علیہ ہاں جی ہاں علیہ رضی اللہ تعالیٰ اصحاب نبی میں سے مفسر قرآن کی لفرس میں آتا ہے علیہ السلام کی بات عبد اللہ ابن مسعود اور ابن عباس آتے ہیں تو ان میں سے جو ہے عبداللہ بن مسعود جو ہے آپ سے امیر کا بھی نقل فرماتا ہے قال قال رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پیار نبی صلی اللہ علیہ وََ وسلم نے علیہ, علیہ السلام سے محبت مدت کے بارے میں فرمایا کہ الناس علی, بن علی, بن علی علی کہب نب عل حب علی علیب نب طالب ما خلق اللّہ جب اگر لوگ جو ہے علیب نب طالب کی محبت پر ہاں سب مشتمع ہو جاتے اس حدیث میں اعزا یا باقی کچھ حدثت میں لو آیا ہے اگر لو آئیں تو وہ زیادہ مناسب ترجمہ بنے گا لوئتما ناز اللہ علیب نب طالب ما خلق اللّہ اگر لوگ علیب نب طالب علیہ السلام کی محبت پر جمع ہو جاتا تو ما خلک اللہ نعرہ تو اللہ تعالی ہرگس جہنم کو آگ کو پیدا ہی نہ کرتا یعنی علیہ السلام کی محبت پر جمع ہونا یعنی صراط المستقیم پہ جمع ہونا یعنی قرآن پہ جمع ہونا ہاں جی یعنی ہدایت پہ جمع ہونا نجات کے کشتی میں سوار ہونا حق پہ سب جمع جانا یہ معنیٰ دیتا ہے کیونکہ علیہ السلام جو ہے ہدایت کا ال الحداء ہے ہاں جی اور اس نجات کی قصے ہے سفنۃ النجات ہے آپ علیہ السلام اور صراتُ المستیم ہے حبل اللہ المتین ہے ہاں جی اور اسی وجہ سے جو ہے یقینی بات ہے اگر لوگ سب علی نبی طالب کی محبت پر جمع ہوتا تو ما خلق اللہ النعرہ تو اللہ تعالی جہنم کو پیدا نہ کرتا لیکن جو ہے علیہ السلام آپ کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بار فرمایا کہ علی امت کو کبھی بھی سیدھے راستے سے بھٹکنے نہیں دیکھے گا علی امت کو ہمیشہ سیدھے راستے پر رکھے گا سرات المستقیم پر قائم رکھے گا خصوصاً عبدالحضرت ہمارا شیئر سے آپ نے جو نصیحت فرمایا کہا ہے مار اگر سارے لوگ ایک ہی وادی میں چلا جائیں اور علی اکیلا ایک وادی میں چلے جائیں تو تو علی کے دامن کو نہیں چھوڑنا علی کے جو ہے علی کو نہیں چھوڑنا کیونکہ علی ہرگز تو ہدایت کے راستے سے دور نہیں کرے گا اور گمراہی کی طرف نہیں لے جائے گا علی ہمیشہ ہدایت کے راستے پر اپنے من جھانجے پیروکاروں کا ہمیشہ ہدایت کے راستے پہ ثابت قدم رکھے گا تو یہ ساری بشارتیں پیارے نبی نے علیہ السلام کے بارے میں دیا ہوا ہے اس لیے اسی ہدایت کے سلسلے کو ہاں جی دوسرے الفاظ میں بیان کرتے ہوئے فرمایا ادا یہ بے معنی ہے عیدا استماع النا صحلیہ بالب یا لو اجتماع النا صحب علیہ ابنب طالب, ابن طالب ما حلق اللہ اگر سارے لوگ البنب طالب کی محبت پہ جم ہو جاتے تو اللہ خرگس جہنم کو حلق نہ کرتے رضا نگر میں سے آپ اندازہ کریں کہ علی نبی طالب کے محبت کی اہمیت رکھتے ہیں یعنی اس سے معلومات جو شخص سچی محبت اور مدد رکھتے ہو علی بنوی طالب سے تو وہ ہر سے جہنم میں نہیں جائے گا اس لیے ہمارے جو دعوت میں جو ہم چودہ معیار کے نام سے یا پندرہ کے نام سے ہیں اس میں ایک چیز محب علی کا لفظ لکھا ہوا ہے ہاں جی محب علی اسی وجہ کیونکہ حب علی کے بغیر ہاں جی انسان کی جو ہے ہدایت ہے وہ کمرہ شمار ہوتی ہے وہ حق سے ہٹا ہوا لوگ ہیں جو علی سے دشمنی کرے علی سے بودھ رکھے علی سے دشمنی رکھے علی سے عداوت رکھے علی سے جنگ کو جدال کرے علی کے حقوق کو چھنے اللہ نے علی کو جو مقام و دیا ہے اس پہ علی کو نہ رکھے تو یقیناً جو ہے وہ لوگ شرارت مستقیم پہ نہیں ہیں اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اگر لوگ علی نبی طالب کی محبت پہ جمع ہو جاتا تو اللہ ہرگس جہنم کو ہلک نہ کرتا یہ حدیث نمبر ایک اکتالیس ہے اگلا حدیث نمبر بیالیس میں بڑی خوبصورت الفاظ میں خوشخبری دے رہے ہیں محبین علی کو پیارے رسول خوشبری دے رہے ہیں انہوں یہ روایت بھی عبداللہ ابن ابن سے روایت ہے آپ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قلبر نے اصاب سے کہا کہ قل کہہ دیجیے لمن احبہ ہر اس شخص سے جوالی سے محبت کرتے ہیں پیارے نبی نے فرمایا اپنے اصحاب سے کہ ہر اس شخص سے کہہ دے علی سے سچی محبت معدہ طاقد رکھتے ہیں کیا کہہ دیں یہ کہہ دیں فل لدخول الجنہ اس کو چاہے کہ تیار رہے آمادہ رہے ہاں جی بحث میں داخل ہونے کے لیے اس کو چاہیے وہ بحیش میں داخل ہونے کے لیے تیار رہے اس سے یہی معلوم ہوتا ہے علی ہرگز جہنم میں نہیں جائے گا مہب جو ہے بحث میں جائے گا اس کا ٹھکانہ نہیں بحیث میں ہے اس کا قیامت میں مالجہ و معاوا جو ہے اس کا مکان بہشت ہے جنت الفردوس و, و معاوہ ہے اس لیے پیارے نبی نے کتنے خوبصورت الفاظ میں فرمایا اے ہاں جی اصحاب سے مخاطب کرتے میرا صاحب کہو ہر اس شانس کو جوالی سے محبت کرتے ہیں کہ وہ تیار رہیں بھیج میں داخل ہونے کے لیے اللہ خبر ہاں جی کہ وہ تیار رہیں بھیج میں داخل ہونے کے لیے اس لیے حضرت شاخر محمد نرواس بھی ہاں جی اس امت کے لیے ہدایت کے لیے جو ہے جن ہسچوں کو آپ پسند فرماتے ہیں اللہ اور رسول کی طرف سے ہمارے لیے عادی و محدید سمجھتے ہیں آپ کی ایک کتاب ہے کتاب میراش کے نام سے ارسال میراث کے نام سے اس میں آپ فرماتے ہیں فلک پہ وسط می مالت مالا گوشت کدھر حب علی و عل او کش ایسے فرماتے ہیں یہ یہ آسمان مسلسل مجھ سد ممان الوس کے کان ہاں جہ جی، کھینچ رہے ہیں اور, اور مجھ سے کہہ رہے ہیں اے سد ممن تم علی کی محبت میں ہمیشہ کوشان رہنا کدھر حقب علی و آل او کش جی مشرق طاو مغرب گر امامت علی و آل او مارا تمامس اس کا نام میں اگر مشرق و مغرب میں کوئی امام ہے اور امامت کے لائق ہے وہ علی اور آل اعلی علی ہیں وہی بارہ اعمۂ اہلوید ہیں جو اس امت کے حقیقی امامت اور رہبریت کے لائق ہیں ہاں جی تو یہ ساری چیزیں جو ہے ہمارے بزرگ دین ہمیں جس موقع کی طرف اہمیت دے رہے ہیں وہ اس وجہ سے کہ علیہ السلام سے محبت کتنی اہمیت رکھتے ہیں ہاں جی حضرت امیر کبیر علیہ الرحمٰ انتہائی آپ مولائی ہستی تھا اس وجہ سے آپ نے علی کے السلام کے بارے میں بہت سے جمع کی اور آپ کے اشعار میں سے ایک ناس میں آف فرماتے ہیں آن دل کے در حب علی نبود گر پیش حق آف کنت بھو وہ دل جس میں علی کی محبت نہ ہو اس کو نکال کے کتے کے پاس پھینک دے کھانے کے لیے تو وہ کھانا تو چھوڑو اس کو بو بھی نہیں کرے گا اللہ حمبر دیکھو امیر کبیر سزمدانی کتنا مول ہیں ہے کتنا علی سے عشق اور محبت مدد رکھتے ہیں اس وجہ سے تو آپ کو علی یسانی کہا ہے ہاں جی اور آپ نے واقع علی السانی ہونے کا حق ادا کیا ہے ہاں جی امیر علیہ السلام کے بارے میں جتنے فضائل ہمیں امیر کبیر علیہ رحمٰن ہم تک پہنچایا ہمارے کسی اور بزرگ نے تین حادث اور فضائل ہم تک نہیں پہنچایا تو ہم ان کلمات دعا کرتے ہیں پروردگارہ ہمیں مولا علیہ علیہ السلام سے اور اجمۂ اہلۃ علیہ السلام سے اور آپ کے پیارے پیارے نوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں سچی محبت معدت ہمیں توفیق عطا فرمائے اللہ ایسی محبت ہمیں ان سے توفیق دے ایسی محبت کی جو ہمیں عمل کی جانب کھینچ کے لے آ جائیں کیونکہ سچی محبت اس وقت ہوگا کہ مہب اور محبوب کے اندر ہاں جی عمل کردار رفتار گفتار ہر چیز میں ہم آہنگی ہو محبوب جو اس وقت محب کو اپنے محبت میں سچا کہے گا کہ اس کے کردار بھی محبوب سے ہم آہنگ ہو را نگر دعا کہ اللہ ہم سب کو صلی اللہ علیہ السلام کا سچا محب بننے کی پول میں پھیل میں کردار میں رفتار میں گفتار میں عمل میں ہاں جی زبان میں دل میں ہر لحاظ سے ان ہستیوں کا سچا پیروکار بننے کی توفیق عطا فرمائے آمین رب بنا